السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه علیه و علی آله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستن بالسنته الی یوم اما بعد معزز ناظرین ومشاهدین و سامعین ہر پیر کو اپ کے سامنے کفریہ بدعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سابقہ آسمانی کتاب کا انکار کرنا یا اس کے بارے میں شک کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یہ کفریہ بدعت ہے اور بدعت اس لیے ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اب کوئی انسان ایمان لانے کے بعد جب ان کتابوں کا انکار کر دے یا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دے استحضاء کرنا شروع کر دے یا شک کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی تو ایک نئی چیز ہو گئی کیونکہ پہلے اس کا ایمان تھا ان کتابوں پر اب ان اور اب اس ایمان کے نقیز اور اس کے منافی کر رہا ہے ان کے بارے میں شک کر رہا ہے اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ کتابوں کا ادب اور احترام کیا جاتا لیکن ادب اور احترام کرنے کے بجائے ان کتابوں کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفریہ بدات ہے ایک نئی چیز ہو گئی ایمان لانے کے بعد اس لیے اسے بدات کہا جاتا ہے اور حکم کے لحاظ سے یہ کفر ہے کیونکہ ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العامین نے کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا انہی میں سے ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے سورہ نسا آیت نمبر 136 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الْآخِرِ فَقَدْ فقت بول علم بَعِيدًا اللہ فرماتا کہ اے ایمان والو نلّ و رسول اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی جو تاکید کی گئی ہے یہ تحصیل حاصل کے طور پر نہیں ہے کہ یعنی تکرار کے طور پر نہیں بلکہ کمال ایمان اور اس ایمان پر استقرار اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے تو ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ول کتاب نزل نزلہ رسوله اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ول انزل من قبل اور اس کتاب پر یا ان کتابوں پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی او می باللہ اللہ جو اللہ کا انکار کرے وہ ملائق تہی اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے وہ کتبی ہی اور اس کی کتابوں کا انکار کرے وہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرے وہ یوم آخر اور یوم آخرت کا انکار کرے فقب اللہ علما وہ کھلی گمراہی کے اندر جا گرا تو ساحت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں اور کسی کا انکار نہ کریں کیونکہ جو انکار کر دیا گویا کہ اس نے کفر کے راستے کو اپنا لیا اور کھلی گمراہی کے اندر جا پہنچا اس آیت کا مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے جو اللہ کا انکار کرے اس کے فرشتوں کا انکار اس کی کتابوں کا انکار اس کے رسولوں کا انکار اور یوم آخرت کا انکار کرے کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے کے بعد ہی کوئی کافر ہوگا ایسا نہیں ہے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہوگا چاہے اللہ کا انکار کر دے یا فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے کا انکار کر دے جو ثابت ہیں کتاب و سنت میں یا جو کتابیں ثابت شدہ ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا احادیثوں کے اندر بیان کیا گیا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے یا کسی ایک نبی کا انکار کر دے یا یوم آخرت کا انکار کر دے یا آخرت کے اندر جو بنیادی چیزیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دے تو ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ان تمام چیزوں کا انکار کرنا کرنے سے کوئی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا بلکہ کسی ایک چیز کے انکار کرنے سے بھی نکل جاتا ہے جی ہاں دوسری آیت کریم اللہ آمنا باللہ اے لوگوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما ان الینا اور جو ہماری طرف اتارا گیا اللہ نے جو ہماری طرف یعنی مسلمانوں کی طرف جو اللہ نے اتارا قرآن اتارا حدیث اتاری ان سب پر ایمان لاؤ احکام اتارے کتاب و سنت کے اندر وما ان ضلع ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یا عقوب و اور جو ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق اور ان کی اولاد کی طرف جو اتاری گئی جو چیز اماطیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسا اور عیسیٰ کو دیا گیا یعنی اللہ جو شریعت دی جو دین دیا جو کتاب دی اماتیہ او نبی اونب اور جو نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا اللہ رکو بہ نتبن ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے وہ نہ مسلمون اور ہم اللہ ابرامین کے فرما بردار بنتے یہ شور بقرہ آیت نمبر ایک سو چھتیس ہے ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو بھی کتابیں اتاری ہیں ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے حدیث اس کی دلیل کہ جس میں جبریل امین علیہ صلاۃ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں احسان کے بارے میں قیامت کے بارے میں تو پھر اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو جب ایمان کے بارے میں جبیل نے سوال کیا تو مائن نبی نے کیا کہا جواب میں کہ انتو منا بلاہ و ملائی کہ و کتبی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر وہ رس لی اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر وہ قدر خیری و رہی اور اچھی اور بری تقدیر پر ان سب پر ایمان لانا تب جا کر کے کوئی مسلمان بنتا مومن بنتا اب ان میں کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے لہذا جو بھی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان تمام پر ہمارے لیے ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اگر ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیں گے یا کسی بھی کتاب کے بارے میں جیسے تو ہے زبور ہے انجیر ہے ابراہیم علیہ السلام کے شائفیں ہیں ان کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ آسمانی کتابیں تھیں کہ نہیں تھیں اللہ نے نازل کیا تھا کہ کی نہیں نازل کیا تھا یا یہ کتاب کس نبی کو دی گئی تھی اگر ہم اس میں شک کر بیٹھے تو گویا کہ ہم ایمان کے دائرے سے نکل گئے یا اس طریقے سے ان کا مذاق لڑانا شروع کر دیں ان کتابوں کا استحجہ کریں تو ایسی صورت میں بھی یہ ایمان کے منافی ہے اور ایسا کرنے سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے کتابوں پر ایمان کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اللہ نازل فرمایا جیسے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایسے اللہ رب الامن نے اس سے پہلے آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت اور ہرمائی کے لیے نازر فرمائی نمبر دو اللہ تعالی کا کلام ہیں وہ اللہ کا کلام ہیں وہ کتابیں جو اللہ نے نازر فرمائی وہ اللہ ابرامین کا کلام ہے وہ نمبر تین وہی ہیں اللہ ابرامین کی طرف سے وہی ہیں اللہ نے فرشتہ ازبی امین کے ذریعے سے ان کو اتارا اور نمبر چار جن قوموں اور امتوں کی طرف وہ کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان تمام امتوں اور قوموں پر ان پر عمل کرنا ایمان لانا واجب اور ضروری تھا یہ ہے ان پر ایمان لانے کا مان اور مفہوم اور یہ ایمان دو طریقہ ہوتا ہے ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے آسمان سے کچھ کتابیں نازل فرمائیں یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے ایمان مفصل یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اتاری گئی جن کی تفصیل قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان کی گئی اور وہ کتاب کس کو دی گئی کس نبی کو دی گئی اس کتاب کا نام کیا ہے اس کے ساتھ ایمان لانا یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے جسے تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی اللہ رب العالمین نے اسے السلام پر نازل کیا انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا زبور اللہ رب اللہ نے داؤد علیہ السلام کو تھا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب الام نے صحیف عطا کیے موس علیہ السلام کو کچھ تختیاں دی گئی تھیں جن میں کچھ احکام نوٹ تھے لکھے ہوئے تھے تو اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ ایمان لانا یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے میں نے بیان کیا کہ ان کتابوں کا استحضا کرنا مذاق بھی کف رہے انکار کرنا شک کرنا تو کفر ہی ہے ان کتابوں کا مذاق اڑانا بھی کیا ہے کفر میں داخل ہے کیوں اس لیے کہ نمبر ایک ان کا انکار یا ان کا استحضاء کرنا یہ قرآن کریم کی تقزیب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے اقرار اور تصدیق کا حکم دیا نمبر دو ان پر ایمان لانا ان کتابوں کے ادب اور احترام کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی وہی ہے اور اس پر ایمان لانے کا اللہ ابرامین نے حکم دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کا ادب اور احترام کریں اب ادب احترام نہ کرنے کے بجائے ان کا استحضا اور مذاق اڑانا یہ ان پر ایمان لانے کے منافی ہے اور ایمان کے خلاف ہے یہ نمبر 3 ان کتابوں کے انکار کرنا یا مذاق اڑانا یہ اللہ ابرامین کے کلام کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا اور یہ الحاد ہے یہ کیا ہی الحاد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدزنی اور سوئے زنہ ہے اور اللہ ابنامن کی ناقدری اور اللہ ابن کی تنقید صحیح ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے ہمارا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اب اس کے لحاظ سے ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا بھی ضروری ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کتابوں کا انکار کرنا یا ان کا استحجہ اور مذاق اڑانا دین اور شریعت کے احکام کا مذاق اور انکار ہے کیونکہ ان کتابوں میں اللہ رب العالمین نے ان امتیوں کے لیے ان قوموں کے لیے اپنے احکامات نازل کیے لہذا جب ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ اللہ اب العامین کے دین کا اللہ تعالیٰ کے حکام کا گویا کہ ہم نے مذاق اڑایا نمبر پانچ ان کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یہ انبیاء اور رسول کا بھی مذاق ہے ان کا بھی استحضاء ہے اور ان کی بھی توہین اور تنقید ہے اس لیے کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین نبیوں کو عطا کی تھی جب ہم کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ جس نبی پر کتاب نازل کی گئی اس کا بھی مذاق اڑاتے جس نے اس کو نازل کیا اللہ ہر بلا میں ہم نے گویا کہ اس کا بھی مذاق اڑایا لہذا یہ تمام باتیں کفر کے لیے کافی ہیں تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ان کتابوں کا مذاق اڑانا یا ان کا انکار کرنا یا ان کے بارے میں شک کرنا کہ پتہ نہیں کتاب اللہ کی طرف سے تھی کہ نہیں تھی یہ کیا ہے یہ سب کے سب کفریہ بدات کہلاتی ہے اور اس پر علماء نے باقاعدہ اجما بھی نقل کیا ہے امام صاحب راوے فرماتے ہیں قد اجما الما علما کا اس بات پر اجما ہے ان من سبا سب رسول جس نے اللہ کو گالی دی یا اس کے رسول کو گالی دی اور دف آشین اللہ یا کسی بھی چیز کو جو اللہ نے نازل کیا اس کو دفع کیا اور قطر نبی من اللہ یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو قتل کیا وہ ادالی کا بما انض اللہ ان نہ اور ان تمام چیزوں وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو نازل کیا ان کا اقرار بھی کرنے والا ہے تو کافر ہے اس کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی وہ کہے کہ ماں نبیوں پر ایمان ہے لیکن نبی کو قدر کر دے یا اس طریقے سے کہے اللہ پر ایمان ہمارا لیکن اللہ کا مت کی تنخیص کرے اللہ کو گالی دے نبی پر ایمان کا دعویٰ کرے اور نبی کو گالی دے تو یہ تمام یہ کیا ہے یہ کفر ہے اگرچہ وہ اجمالی طور پر ایمان کا دعویٰ ہی کو نہ کر رہا ہو طریقے سے امام ابن عبد البر اللہ علیہ نے بھی علما کے اجماع کو نقل کیا ہے اس طریقے سے قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں قرآن کے حقوق اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کدا لیک انجہد تو انجیر وہ قطب اللہ منزلہ اسی طریقے سے اگر اس نے تورات کے انکار کیا یا انجیل کا انکار کیا یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کیا او اوک فربا یا ان کا انکار کر دیا او لعنہا، یا ان پر لانت بھیجی او سب بہا یا ان کتابوں کو گالی دی اب استخف اب یا ان کتابوں کا مذاق اڑایا استحظہ کیا فہو کافر ان تو وہ کافر ہے وہ کیا ہے وہ کافر بن جاتا ہے تو اس پر باقاعدہ علماء نے اجمان خل کیا ہے قبل اس کے کہ اپنی بات ختم کروں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے سب تحریف کا شکار ہو گئی ہیں ان میں کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہ گئی ان میں لوگوں نے کمی کر دی ہے یا زیادتی کر دی ہے اور وہ ساری کتابیں منسوخ بھی ہو چکی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے قرآن واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں لفظ اور معنن ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور قیامت کے آخری صبح تک محفوظ رہے گی سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کتابیں تھیں اللہ نے نازر فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی تھی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے لیکن بعد میں لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تعریف کر دی کتابوں کے اندر کمی اور زیادتی کر دی کتاب اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئی اور وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے تھی قرآن آنے کے بعد وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ان کا حکم منسوخ ہو گیا شریعت محمدیہ آنے کے بعد سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ختم ہو گئی لیکن اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اللہ کا کلام تھیں جیسے نبیوں کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے تھے اور وہ اللہ ان کو نبی بنایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے اگرچہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور ان کی شریعتیں ختم ہو گئی شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد لیکن وہ نبی تھے ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے ایسے ان کتابوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں اللہ کا کلام اور وہی تھی لیکن منسوخ ہو گئی ہیں اور اس طریقے سے میں لوگوں نے تعریف کر دی اب ان پر ہمارے لیے عمل جائز نہیں ہے. جی ہاں تو یہ ایمان یہ ہے ان کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد اور ایمان لانے کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے عامین اور بلا عالمین اللہ محمد وسم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ